خطبہ نمبر چون آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں آپ علیہ السلام نے اپنی بیعت کا تذکرہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن رَاعِيهَا رحیم کو او قاتل لوگ مجھ پر یوں ٹوٹ پڑے جیسے پیاسے اونٹ پانی پر ٹوٹ پڑتے ہیں جن کے نگرانوں نے انہیں آزاد چھوڑ دیا ہو اور ان کے پیروں کی رسیاں کھول دی ہوں یہاں تک کہ مجھے یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یہ مجھے مار ہی ڈالیں گے یا ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے میں نے اس امر خلافت کو یوں اٹ پلٹ کر دیکھا ہے کہ میری مین تک اڑ گئی ہے اور اب یہ محسوس کیا ہے کہ یا ان سے جہاد کرنا ہوگا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے احکام کا انکار کر دینا ہوگا فکانت معالجه الغتال اهون علي من معالجه الاغاب وموتات الدنيا اهون علي من موتات الاخره ظاہر ہے کہ میرے لیے جنگ کی سختیوں کا برداشت کرنا عذاب کی سختی برداشت کرنے سے آسان تر ہے اور دنیا کی موت آخرت کی موت اور تباہی سے سبکتر ہے